السلام علیکم میں ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے آج آپ کو کمپائلر کنسٹرکشن کے لیکچر نمبر ٹوئنٹی سکس میں خوش آمدید کہتا ہوں پچھلے چند لیکچر سے ہماری گفتگو جو ہے وہ باٹم اپ پارسر کے سلسلے میں ٹیبل کنسٹرکشن اور ڈی ایف اے کنسٹرکشن پہ جاری ہے اور اس سلسلے میں ہم نے یہ کاروائی کی تھی پہلے کے ہینڈل ریکگنیشن کیسے ہوگی کتنے ہینڈلز ہوں گے اس کے بعد ہم نے پھر وہ جو آگمنٹڈ گرامر والا سلسلہ تھا اس کو شروع کیا اور پھر جہاں پہ ہم نے کاروائی ٹیبل کنسٹرکشن کی جانب لے جانے کی کوشش کی وہاں پہ میں نے عرض کیا تھا کہ کس طرح ہم ایک قسم کا مارکر جو ہے اپنی گرامر میں لگائیں گے اور اس مارکر کو ہم کسی بھی گرامر رول کی لیفٹ ہینڈ سائڈ سے شروع کر کے اس گرامر رول کے رائٹ ہینڈ سائڈ تک لے کے جائیں گے اور اس دوران ہمارے ڈی ایف اے کی ٹرانزیشنز آ جائیں گی اب یہاں پہ یہ جو ایل آر ون آئٹم میں نے انٹروڈیوس کیے تھے اس سلسلے میں میں نے آپ کو دو فنکشنز کے بارے میں بتایا تھا کلوجر اور گو ٹو اور کلوجر کے حوالے سے میں نے یہ ارض کیا تھا کہ اصل میں یہ وہی کلوجر ہے یا اسی نوعیت کا کلوجر ہے جو کہ ہم نے لیکسیکل اینالس میں دیکھا تھا یاد ہے وہاں پہ ہم نے این ایف اے پہلے بنایا تھا ریگولر ایکسپریشن سے اور اس کے بعد وہ ایپسلون کلوزر استعمال کر کے ہم نے اس سے ڈی ایف اے بنایا تھا کچھ ایسی بات یہاں پہ بھی ہے کیونکہ ایک لحاظ سے یہ جو باٹم پارسنگ ہو رہی ہے ٹیبل ڈریون یہ اس کے پیچھے وہ ڈی ایف اے ہی ہے البتہ اس دفعہ ڈی ایف اے جو ہے وہ ان پٹ پہ ڈائریکٹلی ہم نہیں چلاتے وہ ایکچولی سٹیک کے جو کانٹینٹ ہیں جو پارس اسٹیک ہے اس کے کانٹینٹ پہ یہ ڈی ایف اے چلتا ہے تو میں نے کاروائی کچھ پھر یوں شروع کی تھی کہ یہ جو ٹیبل ہے یا اصل میں یہ ڈی ایف اے جو ہے یہ بنتا کیسے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اصل میں اس کے پیچھے این ایف اے ہی ہے اور این ایف اے سے پھر یہ ڈی ایف اے بناتے ہیں اور میں نے آپ کو تھوڑی سی مثال اس این ایف اے کی بھی دکھائی تھی اب ہم یوں کرتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں جو ہیں کہ ہمارے یہ جو کنسٹرکشن الگردم میں این ایف اے ڈی ایف اے ایک لحاظ سے امپلسٹلی موجود ہیں ان کے بارے میں بھی ہم گفتگو کریں گے اور ساتھ ہم وہ ٹیبل کنسٹرکشن الگردم جو ہے اس کو کور کریں گے ایونچولی ہم نے کرنا یہ ہے کہ جو پارسنگ ڈی ایف اے ہے اس کو کسی گرامر کے لیے ہم مکمل طور پہ بنائیں اور اس کو ہم ایک ٹیبل میں ریپرزینٹ کریں اور پھر ایونچولی ہم مثال کے ذریعے دیکھیں گے کہ کس طرح یہ جو ٹیبل ہے یہ پارسنگ میں استعمال ہوتا ہے تو آئیے اب یہ یہ کاروائی جو ہے اس کو ہم مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ اس لیکچر میں اور شاید پارشلی دوسرے اگلے لیکچر میں ہم یہ کاروائی مکمل کر پائیں گے اور آپ کے سامنے یہ باٹم اور پارسنگ کی جو مکمل ٹیکنیک ہے یہ سامنے آ جائے گی جہاں تک NFA کی بات کی تھی تو میں نے پچھلی دفعہ یہ ذکر کیا تھا کہ فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس ایسا ایک آئٹم ہے جیسے کہ یہاں پہ میں نے دکھایا ہے کہ فار ایوری آئٹم اے گوز ٹو ڈاٹ ایکس Uh, ADA, we must add an e transition, an epsilon transition for وی مسٹ ایڈ این ایٹ ٹرانزیکشن میں ایوری پروڈکشن وہ لوک ہیڈ تو فی الحال نہیں دکھایا یہاں پہ سمپلی میں نے یہ جو ہمارا پلیس ہولڈر ہے اس کو دکھایا ہے کہ یہ ایک نان ٹرمینل سے پہلے ہے اور فرض کریں کہ گرامر میں آپ کے پاس ایک رول ہے ایکس کوز ٹو بی تو جہاں تک nfa ایف کا تعلق ہے اصل میں ہوگا یہ اور یہ میں نے اب آپ کو یہ دونوں آئٹمس دکھائے ہیں کہ جب یہ پلیس ہولڈر کسی گرامر میں ایک نان ٹرمینل سے پہلے آئے گا تو ایک لحاظ سے جہاں تک اے آلفا ایکس ایٹا رول کو اپلائی کرنا ہے آپ نے اگر باٹما پارس کر رہے ہیں یاد ہے کہ ہم گرامر کی رائٹ ہینڈ سائڈ کو جب تلاش کر لیتے ہیں تو پھر ہم ریڈکشن کرتے ہیں تو اگر یہ ریڈکشن کرنی ہے تو اس کی خاطر ہمیں اصل میں یہ ایکس کو بھی کرنی پڑے گی اصل میں یہ پہلے ہی کرنی پڑے گی اس کی خاطر پھر ہوتا یہ ہے کہ جہاں تک ہمارا این ایف اے ہے اس میں ہم یہ ایک ای e ٹرانزیکشن ڈال دیتے ہیں یاد رہے ڈی ایف اے میں نہیں ہوتی یہ NFA میں ہے تو اس کاروائی کا مطلب یہ ہے از ایف کہ اس سے پہلے کہ اے گوز ٹو ایلفا ایکس ایٹا استعمال کیا جائے ریڈکشن کے لیے ایک لحاظ سے ایک ڈی ٹو عرصہ لینا پڑے گا کہ پہلے ایکس گوز ٹو بیٹا جو ہے وہ ریڈکشن کرو تاکہ یہ رائٹ ہینڈ سائڈ مکمل الفا ایکس ایرا مل جائے اور جب یہ ملے تو پھر اے سے اس کو ریڈیوس کرو تو یہ وہ ایپسلان ٹرانزیکشن ہیں جو کہ آئیں گی اب چونکہ یہ ایکس کوز ٹو بیٹا صرف ایک نہیں اور بھی ہو سکتے ہیں ایکس یہاں پہ ایک جینیرک نان ٹرمینل ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پہ ملٹیپل ایپسلان ٹرانزیکشن بھی آ سکتی ہیں جب بھی یہ ڈاٹ یہ پلیس ہولڈر جو ہے یہ کسی نان ٹرمینل کی لیفٹ سائڈ پہ آئے گا اچھا دوسری بات جو میں نے کی تھی کہ جہاں تک اس ایلبردم کا تعلق ہے یا جو ساری اسکیم ہے اس میں ہم کرتے یہ ہیں کہ ڈی کی یا NFA کی انیشیل اسٹیٹ ہم آئی کہتے ہیں اور جیسے کہ یہاں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ دی انیشل ڈی state اے اسٹیٹ آئی ناٹ وی کمپیورڈ از دا ایپسل آنو کلوزر آف دا سیر یہ جو آپ کے سامنے رول ہے کہ میں نے جو آگمنٹڈ گرامر تھی اور اس کیس میں بعد یہ ہماری جو ایکسپریشن گرامر ہے اس کے اندر میں نے یہ نیا سمبل ایس لگایا تھا تو جو کاروائی شروع ہوئی تھی اس ڈی ایف اے این ایف اے کنسٹرکشن کی وہ اصل میں اس آئٹم سے شروع ہوئی تھی جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈاٹ جو ہے ای سے پہلے ہے اور یہ جو ابھی بات میں نے کی ہے کہ جب بھی ڈاٹ ایک نان ٹرمینل کے پہلے آئے گا اور اس نان ٹرمینل کے لیے رولس موجود ہیں تو این ایف اے کے حوالے سے ایپسلان ٹرانزیکشن آئیں گی اور ان کا ایکچولی ہم پھر ای e کلوجر کریں گے بالکل ویسے جیسے کہ ہم نے میں کیا تھا اب ذرا ریکال کیجیے کہ جب ہم یہ بنا رہے تھے آئٹمس تو آئی ناٹ جو تھا اس کو ہم نے یہ اس طرح بنایا تھا کہ ایس گوس ڈاٹ ای اور ڈالر یہ انپوٹ سے جو ہمارا لک ایڈ سیمبل تھا اور اس وقت میں نے آپ کو ایپسلون جو ٹرانزیکشن وہ تو نہیں دکھائی تھی اور میں نے یہ سمپلی جیسے کہ یہاں پیش کیا ہے کہ چونکہ ڈاٹ جو ہے وہ ای e سے پہلے ہے تو یہ جو دو رولوز پر ای گوز ٹو ڈاٹ انٹ یہ دونوں جو تھے اس سیٹ میں آ گئے تھے اصل میں ہوا یہ تھا کہ جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ امپلسٹلی کہہ لیں یا می بی ایون ایکسپلسٹلی ہم نے ایسا ایک این ایف اے بنایا تھا یہ, NFA کی یہ چند اسٹیٹس ہم نے بنائی تھی اور دیکھیے کس طرح یہ ایس گوس ڈاٹ ای جو ہے اس میں چونکہ ڈاٹ اب ای e سے پہلے ہے تو میں نے دو ایپسل ٹرانزیکشن لگا کے انٹیٹس میں میں آیا ہوں جس میں ایک میں ایک گرامر رول ہے ای گوز ٹو ڈاٹ ای اور دوسرا rule کہ e goes to رول اب اگر یہاں پہ اور ہوتے تو پھر ٹھیک ہے یہاں پہ اور ایپسلون ٹرانزیکشن آ جاتی لیکن ایونچولی جب میں اس ڈی ایف اے بناؤں گا تو اصل میں یہ حصہ جو ہے اس کا کلوجر جو ہے وہ مجھے ڈی ایف اے آئی ناٹ دے دے گا جس کی بنا پہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ تین آئٹمس جو ہیں یہ سارے اگر میں آپ کو واپس لے کے آؤں کہ یہ تینوں آئٹمس جو ہیں آپ اس سیٹ میں آ گئے ہیں اب آئیے اس ایکچوئل ایلگردم کی جانب یعنی کہ ہم نے صرف ایک اسٹیٹ تو نہیں بنانی ہم نے پورا ڈی ایف اے بنانا ہے تو ایلگ کو کہتے ہیں کنسٹرکشن of کلیکشن of canonical سیٹس of ایل items. یہ لفظ کینانکل میں پہلے استعمال کر چکا ہوں اب ہم کر یہ رہے ہیں کہ ایکچولی صرف ایک سیٹ نہیں بنائیں گے ہم کئی سیٹس بنائیں گے یہ آئی ناٹ جیسے اور ان ساروں کو ہم اکٹھا کر کے کہیں گے کہ دس از اے کلیکشن تو جو ایلگریدم ہے ایکچولی وہ ہے کنسٹرکشن of کلیکشن آف کنانکل سیٹ آف ایل آر اور اس میں کیا ہوگا کہ ہم ان پٹ دیں گے اپنی آگمنٹڈ گرامر جی پائن یعنی کہ اس کے شروع میں ہم وہ ایک نیا اسٹارٹ سمبل ڈالیں گے اور اس کی وجہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اور ایونچلی اس الردم کی آؤٹ پٹ جو ہوگی وہ ایک کلیکشن ہوگی کلیکشن آف کنانکل سیٹس آف ایل آر ون آئٹمس اس کو میں یہ سی سی ابریویشن کے ذریعے بقیہ سلائڈ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تو اب جب بھی آپ یہ سی سی اس طرح دیکھیں گے تو سمجھ جائیے کہ یہ وہ کلیکشن ہے جانب آئیے اس کے جو اسٹیپس ہیں وہ کیا ہے فرض کریں میں اس کو ایز اے فنکشن کہہ لیں یا ایز اے پروسیجر میں یا ایک سوڈو کوڈ میں میں ایک پروسیجر یا ایلگدم آپ کے سامنے اگر پیش کروں تو اس کا نام میں نے رکھا ہے سی سی اس کو انپوٹ میں نے دی ہے g پرائم یہ میری آگمنٹڈ گرامر ہے اور ایونچولی یہ مجھے سی سی یہ جو کلیکشن ہے یہ ریٹرن کرے گی اچھا اس میں جو سب سے پہلا اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ جو اس گرامر کا سٹارٹ سمبل ہے جو کہ ایکچولی آگمینٹڈ گرامر میں اب یہ اس پرائم سے میں نے انڈیکیٹ کیا ہے تو اس سے ایک سیٹ پہلے بنتا ہے وہ کور سیٹ یا وہ کرنل سیٹ بنتا ہے اس پرائم گوز ٹو ڈاٹ اس کامر ڈالر یاد ہے میں نے کہا تھا کہ یہاں سے کاروائی ساری شروع ہوتی ہے تو شروع کیسے ہوئی کہ ہم نے اس کا ایپسلان کلوجر یا کلوجر کیا اور یہ ابھی میں نے مثال میں آپ کو دکھایا تھا کہ جب وہ ایپسلان ٹرانزیشنز اس میں ڈلیں گی اور اس کا کلوجر ہوگا تو اس کے نتیجے میں آئی ناٹ جو سیٹ ہے وہ بنے گا اور اب دیکھیے کہ یہ جو آئی ناٹ ہے اس کو میں نے اپنی کلیکشن کا سب سے پہلا سیٹ جو ہے وہ بنایا ہے ایونچولی یہاں پہ اور اس طرح کے آئیز آئیں گے اور وہ کیسے ہم چلے ایک ریپیٹ لوپ میں ریٹ لوپ سے ہم پھر ایک فور ایچ میں جائیں گے اور کریں گے یہ کہ جو کرنٹ جو سی سی میں آئیز جو یہ سیٹ آئی جے ہیں اور دوسرا جیسے کہ میں نے لکھا ہے کہ فور ایچ انمارکڈ سیٹ یہ مارکنگ جو ہے ابھی آپ کو نظر آئے گی لیکن فی الحال یہ کہ ہم اس کلیکشن میں ایک ایسا سیٹ تلاش کریں گے یہ فور لوپ جو ہے آئی جے جو کہ ابھی انمارکڈ ہے انمارک سیٹ کو ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے اس کو ہم, کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے پروسیس کر لیا ہے اور اس کے بعد بقیہ پروسیسنگ تو کرنی ہے لیکن آئندہ جب یہ آؤٹر فور لوپ میں آئیں گے تو پھر ہم اس کو دوبارہ پروسس نہیں کریں گے اس سیٹ میں اب ہم ایسے آئٹم تلاش کریں گے جن میں ایکس جو ہے کوئی نان ٹرمینل وہ ڈاٹ یعنی کہ یہ ہمارا جو پلیس ہولڈر ہے اس کے رائٹ right پہ آتا ہے جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے فار ایچ ایکس فالوئنگ ڈاٹ انے پہ اب ہم کیا کریں گے یہ اب ہماری وہ جو گو ٹو فنکشن ہے اس کو ہم کال کریں گے اور دیکھیے اس کے پروامٹرس کیا ہے کہ یہ جو کرنٹ سیٹ آئی جے ہے یہ اور جو کرنٹ نان ٹرمینل یا ٹرمینل ایکس جو ہے اس کو میں لے کے یہاں سے گو کو میں بھجوا رہا ہوں یاد رہے کہ گو ٹو میں, میں تمام ایکس بھیجوں گا وہ میرے ایکس جو ہیں وہ گرام گرامر کے سارے سمبلس ہیں اب یہ ضروری نہیں کہ ہر سمبل جو ہے وہ آئی جے میں ڈاٹ کے بعد موجود ہو تو کچھ ہوں گے کچھ نہیں ہوں گے لیکن یہ فیصلہ جو ہے یہ اب ہم اس گوٹو پہ چھوڑ رہے ہیں کہ تم آئی جے جو سیٹ ہے جس میں ایکچولی الا ون آئٹمس ہیں اور ان کو لو اور یہ کرنٹ ایکس سمبل جو ہے گرامر اس کو لو اور ہمیں ایک اور نیا سیٹ بنا کے ایکچولی بھیجو جسے جسے دیکھیے میں اب آئے کے کہہ رہا ہوں اور امیڈیٹلی جب مجھے یہ آئے کے ملتا ہے تو اگر میں یہ چیک کروں کہ یہ میرے کرنٹ سی سی یا کرنٹ کلیکشن آف کنانیکل آئٹمس میں موجود نہیں ہے تو پھر دیکھیے میں کیا کرتا ہوں کہ اس کو میں سی سی میں ڈال دیتا ہوں اور ساتھ میں یہ کرتا ہوں کہ یہ جو سیٹ آئے Uh, K نیا بنتا ہے As a matter of fact, یہاں پہ ہمیں یہ بھی چاہیے کہ اور بلکہ ایونچلی میں یہ ہوتا ہے کہ یہ آئی کے جو ہے کہ نل سیٹ تو نہیں ہے ایم تو نہیں ہے اگر یہ ایم ٹی نہیں ہے تو اس سورت میں ہم ایک ٹرانزیکشن بھی ریکارڈ کریں گے کہ جیسے یہاں پہ لکھا ہے کہ ریکارڈ ٹرانزیکشن فروم آئی جے ٹو آئی کے یعنی کہ یہ جو کرنٹ گرامر سمبل ہے اس کو لے کے ہم اب یہ ایک DFA کی ایکچولی اسٹیٹ بن جائے گی آئی uh, جے اور اس سے پھر ہم ایک نئی اسٹیٹ آئی کے میں جائیں گے on دس پرٹیکولر سمبل اور ایونچلی دیکھیے کہ یہ سارا الگردم جو ہے یہ رپیٹ میں ایک وہ فور ہے جو کہ ہر سیٹ کو لے کے مارک کرتا ہے اس کو پروسیس کرتا ہے پھر ہر اس آئی جے کو لے کے ہر سمبل کو لے کے گو ٹو کو کال کرتا ہے اور ایونچولی یہ جو دو فور لوپس ہیں اگر یہ اپنی کارروائی مکمل کر لیں اور نتیجتاً یہ کہ یہ جو سی سی میرا سیٹ ہے اس میں کوئی نئے آئی کیز ایڈ نہیں ہوتے کسی بھی یہ جو ریپیٹ کی اٹریشن ہے تو پھر میرا یہ الگردم جو ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے اب اگر آپ اس میں کاروائی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو دیکھیے ہو کیا رہا ہے شروع میں ہم نے آئی نوٹ بنایا جو کلوجر تھا وہ سٹارٹ سمبل کے ذریعے اس کے بعد ہم نے یہ فور لوپس چلائے جو کہ کلیکشن بناتے جاتے ہیں اور کلیکشن میں ایکچولی نئے سیٹس ایڈ کرتے جاتے ہیں اور پھر اس نئے سیٹ کو ہم فوراً دوبارہ مارک اور مارک والی کاروائی کے ذریعے دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی اور نئے سیٹس بن سکتے ہیں کہ نہیں تو پھر آپ دیکھ رہے ہیں ایونچولی کیا ہوگا کہ میں آہستہ آہستہ گوٹو کے ذریعے نئے نئے سیٹس بناتا جاؤں گا اور یہ بھی یاد رہے کہ گوٹو جو ہے وہ کاروائی کیا کرتا ہے یہ میں آپ کے سامنے جب مثال پیش کروں گا یا جو ہماری مثال فی الحال چل رہی ہے اس پہ ہم یہ ابھی کاروائی کریں گے لیکن یاد کریں کہ گوٹو جو تھا وہ اصل میں اس پلیس ہولڈر کو ایک پوزیشن ٹو دا رائٹ موو کرتا تھا اور اسی موومنٹ کی بنا پہ اصل میں ہم ایک لحاظ سے دیکھیں تو اس ایلبردم میں کچھ پروگرس دیکھتے ہیں اور پھر کیا تھا یاد ہے کو کہ گوٹو کا جو لاسٹ جو آئٹم یا جو اس کی لاسٹ انسٹرکشن تھی وہ یہ کہ جب یہ پلیس ہولڈر ایک پوزیشن موو کرتا تھا تو پھر گو ٹو خود جو ہے وہ اس نئے سیٹ کا کلوزر بناتا تھا اور وہ کلوزر سے جو نیا سیٹ بنتا ہے وہ ایونچلی ریٹرن ہوتا تھا تو ایک لحاظ سے اگر آپ یہ سوچیں کہ یہ ایلگردم کیا واقعی ٹرمینیٹ ہوگا کہ نہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہم ایک لحاظ سے انفارمل اس کا پروف دے رہے ہیں کہ یہ الگریدم جو ہے یہ واقعی ٹرمینیٹ ہوگا اور دوسرا یہ بھی اب دیکھ لیجئے اور اس حوالے سے بھی یاد ہے کہ ہم نے نمبر آف ہینڈلس کی بات کی تھی کہ ایونچولی کتنے پاسبل ہینڈلس ہو سکتے ہیں کمپلیٹ ہینڈلس اور پارشل ہینڈلس اب وہ ساری باتیں مد نظر رکھ کے اب آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ الگریدم جو ہے یہ ٹرمینیٹ ہوگا تو آئیے اب اس ایلگریدم کو ہم اپنی وہ جو مثال ہے ایکسپریشن گرامر کی اس پہ چلاتے ہیں ہماری مثال کیا تھی کہ ہماری گرامر تھی ای گوسٹ ای پلس برینت ای اور اس کے بعد یہ جو دوسرا رول ہے ای e goes ٹو انٹ اور چونکہ اس پروسیجر کے لیے ہمیں آگمنٹ کرنا پڑتا ہے گرامر کو تو ایکچولی ہماری جو جی پرائم ہے گرامر ہے وہ اصل میں یہ ہے جس میں آپ, آپ کے سامنے ہے کہ ایس گوز ٹو ای ایک نیا رول ہم نے ایڈ کیا تھا یہ اب ہمارا اسٹارٹ سمبل ہے اور یہ آگمنٹڈ گرامر جو ہے یہ اب ہم اسکردوں کو دیں گے اور ہم نے وہ اصل میں آئی ناٹ والی جو کاروائی ہے وہ تو پہلے کی بھی ہے اور دیکھی بھی ہے اب ہم یہ کرتے ہیں وی نا کمپیوڈ گو ٹو آئی ناٹ comma x فار ویریس ویلوز آف x اور جیسے کہ میں نے یہاں لکھا ہے ایکس کین بی ایٹ پلس اوپن پرس اینڈ کلوز پر میرے وہ تمام گرامر سمبلس ہیں جو اس گرامر میں ہیں اور ان کو میں اب یہ گوٹو میں بھجواؤں گا یہاں سے اب گوٹو کی کاروائی شروع ہوتی ہے اور وہ یاد دہانے کے کیا تھی کہ گوٹو کو ہم ایک سیٹ بھیجتے ہیں اور ایک سمبل بھیجتے ہیں جیسے کہ یہاں میں نے آپ کو دکھایا ہے اور وہ سب سے پہلے ایک ایمٹی سیٹ بناتا ہے اور اس کے بعد فور ایچ آئٹم جو اس سیٹ ایس میں اس کو ملتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر ڈاٹ جو ہے کسی سمبل یا اس کیس میں ایکچولی وائے جو اس کو پاس کیا گیا دیکھیے یہ وہی وا ہے جو کہ اس کو ایز این آرگومنٹ میں نے بھیجا ہے تو ایکچولی اب گوٹو جو ہے وہ یہ کرے گا کہ یہ جو ایس سیٹ اس کو دیا گیا ہے اس کے اندر جتنے ایل آر ون ہیں ان میں وہ ایسے آئٹمس تلاش کرے گا جس میں وائے جو اس کی دوسری آرگیومنٹ ہے وہ ڈاٹ کے بعد ہے اور اگر ایسا آئٹم ملتا ہے تو دیکھیے وہ کیا کرتا ہے کہ ان اے وے ڈاٹ کو وائی سے ایک پوزیشن ٹو دا رائٹ موو کر دیتا ہے اور اگر اس کے بعد بیٹا ہے تو ٹھیک ہے لیکن جہاں تک اس ڈاٹ کی بات ہے اس نے اب دیکھیے اپنی پوزیشن ایک to the right شفٹ کر دی ہے اور یہ جو کاروائی ہے یہ اب لوپ میں ہو رہی ہے کیونکہ ضروری نہیں ایک ہی ایل ون آئٹم ہو اس اس سیٹ میں جس میں وائی جو ہے یہ ڈاٹ کے بعد ہے ایسے کئی ہو سکتے ہیں اور جتنے بھی یہ ہوں گے وہ دیکھیے میں تمام کے تمام اس سیٹ ایم میں ڈال رہا ہوں اور فائنلی جو ایلگردم کا لاسٹ اسٹیپ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس پہ اب کلوزر کو کال کروں گا اور یہ کلوزر جو ہے اب چونکہ ڈاٹ آگے موو کر گیا ہے تو وہ اب یہ جو بیٹا ہے اس کو دیکھے گا کہ اس میں کوئی نان ٹرمینلز تو نہیں ہیں اگر نان کو ملے تو امپلسٹلی وہ این ایف اے ایپسلان ٹرانزیکشن لگا کے ان کو پھر اکٹھا کر کے ڈی ایف اے کی ایک state بنائے گا اور ایونچلی یہ جو کلوجر ہے ایم کا یہ ہے اس پروسیجر یعنی کہ گو ٹو کی ریٹرن ویلو جو کہ یہاں پہ میں نے اب دکھایا ہے کہ جو بھی کلوجر سے اس کو ملتا ہے وہ یہ ریٹرن کرتا ہے اور اگر وہاں سے ایم ٹی سیٹ آئے گا تو ایکچولی یہاں سے ایم ٹی سیٹ ہی واپس چلا جائے گا یہ بھی صورتحال ہو سکتی ہے کہ کوئی ایسا واحد ہے ہی نہیں یا یہ کہ آپ بعد میں دیکھیں گے کہ یہ ڈاٹ جو ہے ایکچولی جتنے آئٹمس ہیں اس ایس میں وہ بالکل رائٹ right پہ, پہ پہنچ چکا ہے اس کےس میں تو ڈاٹ کہیں اور آگے جا ہی نہیں سکتا لیکن یہ یاد رہے کہ گوٹو کی جو ریٹرن ویلو ہے وہ ایک سیٹ ہے جو کہ ایکچولی کلوجر کمپیوٹ کرتا ہے آن دس نیو سیٹ ایم جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ گو ٹو خود بناتا ہے اب ہم یہ کاروائی اپلائی کرتے ہیں ہماری آئی ناٹ وہ جو والی کاروائی تھی اس پہ وہ سیٹ ہم نے بنایا تھا کر میں یہ رہا ہوں دیکھیے کہ اب میں گو ٹو آئی ناٹ تو وہ میرا سیٹ ہے اور اس پہ میں اب گرامر سمبلس جو ہے وہ اب میں باری باری گو ٹو کو بھجواؤں گا تو سب سے پہلے میں نے انٹ جو ہے اس کو دیکھیے بھجوایا ہے ایونچولی یہ اصل میں میں نے دکھایا کہ یہ میری کال ہے کہ اگر اس سے مجھے کچھ سیٹ ملا تو اس کو میں آئی ون میں سٹور کروں گا اب جہاں تک گوٹو کا معاملہ ہے اب دیکھتے ہیں کہ وہ ایکچولی کر کیا رہا ہے ان اے جیسے کہ ہم اس کو ڈی بگ موڈ میں چلا رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ اس نے ایم سیٹ جو ہے ایمٹی سیٹ بنایا البتہ یہ جو فور ایچ لوپ ہے اس کا اس میں اب اگر آپ یہ ایکچوئل پرائمر جو اس کو ملے ہیں وہ سبسٹیچیوٹ کریں تو وہ جو وائی تھا وہ یہاں پہ اب انٹ ہے اور جو ایس تھا اسمال ایس وہ اب آئی ناٹ ہے تو اس نے اب یہ کرنا ہے کہ ایسے تمام سیٹس آئی ناٹ میں تلاش کرنے ہیں جس میں ڈاٹ جو ہے وہ کسی گریمر رول میں انٹ سے پہلے ہے تو یہ اب ساری باتیں ذہن نشین آئی ناٹ میں وہ سیٹس وہ ایل آر تلاش کرو جس میں ڈاٹ جو ہے وہ انٹ کے لیفٹ پہ ہے اگر یہ ملتا ہے جیسے کہ یہ فور ایچ -like ہے کہ اگر ایسا ملتا ہے تو پھر کیا کرو اور جو ملا وہ اصل میں, میں نے آپ کے سامنے پیش کیا جیسے کہ میں نے کیا کہ ہم ایک دی میں اس کو چلا رہے ہیں تو اگر آپ آئی ناٹ کو یاد کریں تو اس میں یاد ہے e goes to dot int تھا اور دوسری بات دیکھیں یہاں پہ میں نے وہی شارٹ ہینڈ انڈیکیٹ کی ہے کہ ڈالر سلیش پلس اصل میں وہاں پہ یاد ہے کہ ان پٹ کے حوالے سے دو سمبلس انوالوڈ ہیں لوک ڈالر بی اور پلس بی تو یہ میں نے آپ سرچ کیا تھا کہ یہ ایک شارٹ ہینڈ نوٹیشن ہے اصل میں دو ایل آر ون آئٹمس کو ایک اکٹھا کر کے دکھانے کی یعنی کہ یہ دو جو آئٹمس ہیں ان میں ڈاٹ انٹ چونکہ موجود ہے اور یہ گو ٹو نے اب جو کاروائی کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈاٹ ہے اس کو آگے موو کرنا ہے تو وہ اب آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے کہ کس طرح ڈاٹ اب دیکھیے انٹ کے آگے چلا گیا اس کو میں نے ایم یہ جو اس کا لوکل سیٹ ہے اس میں میں نے ایڈ کر دیا یونین کر دیا اور ایونچلی اگر اس طرح کے اور ہیں اس کال میں تو ٹھیک ہے وہ بھی یہاں پہ ایڈ ہوں گے البتہ جہاں تک ہمارے آئی نوٹ کا تعلق ہے جو کہ ہماری مثال کے حوالے سے ہمارے پاس موجود ہے اس میں اصل میں صرف یہی ایک ایل آر یا اصل میں دو ایل آر آئٹمس تھے جن میں انٹ جو ہے وہ گرامر رول میں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ڈاٹ کے بعد با... با... موجود ہے تو کیا ہوگا کہ ایم جو ہے وہ اس میں یہی دو ایل آر آئٹم آئیں گے اور ایونچلی میں ان کا کلوجر کال کر کے جیسے کہ یہاں میں نے آپ کو دکھایا ہے اب یہاں سے وہ کلوجر جو ہے اس نے اپنی کاروائی کرنی ہے وہ میں آپ کو مثال کے ذریعے پہلے دکھا چکا ہوں اس کلوجر سے جو سیٹ بنتا ہے وہ جیسے کہ میں نے بالکل شروع میں دکھایا ہے اس کو میں آئی ون میں سٹور کر دوں گا اب جہاں تک اس کلوجر کا تعلق ہے اس کی بھی کاروائی ذرا ایک نظر دیکھ لیجئے کہ جب یہ کلوجر کو میں یہ سیٹ بھجواتا ہوں تو اس میں یہاں پہ آپ جیسے کہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے اس کو ڈاٹ ملتا ہے انٹ کے بعد میں اب یہاں پہ ذرا یہ غور طلب بات ہے کہ کیا کلوجر اب اس ڈاٹ کو کچھ کر سکتا ہے اصل میں یہاں پہ اب کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ایک لحاظ سے ڈاٹ تو ایک گرامر رول کے بالکل اینڈ پہ اب پہنچ چکا ہے اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ اصل میں end پہ اب کوئی ٹرمنل یا نان ٹرمینل موجود نہیں اور اس بنا پہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ no ایڈیشنل کلوجر از پاسبل سنس دا ڈاٹ از ایٹ دا رائٹ اینڈ آف دا پروڈکشن تو یہ وہ ایک لحاظ سے ٹرمینیٹنگ کنڈیشن ہے کہ جب ہمارے ڈاٹس جو ہیں وہ سارے کے سارے اس گوٹو کی بنا پہ گرامر رولس کے اینڈ پہ پہنچ جائیں گے تو پھر یہ کلوجر کاروائی جو ہے یہ اصل میں ایم ٹی سیٹس بھیجنا شروع کر دے گی اور ایونچولی یاد ہے وہ رپیٹ لوپ جو تھا اس میں اگر نئے سیٹس ایڈ نہیں ہو رہے اور یقینا ہم ایم ٹی سیٹس اس میں ایڈ نہیں کریں گے تو پھر وہ سی سی جو ہے وہ چینج نہیں ہو رہا ہوگا اور جس کی بنا پہ پھر وہ رپیٹ لوپ جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا تو اب مثال کے حوالے سے اس چیز کا کلوجر جو ہے وہ اصل میں ایم ٹی سیٹ ہے یہاں پہ میں نے ٹھیک ہے لکھا کہ ایڈیشنل کلوجر از ناٹ پاسبل لیکن ایز اے پریکٹیکل میرر یا ایلردمکلی جو value یہاں سے ہمیں ملے گی وہ ایک ایمٹی سیٹ ہوگی اب کیا ہوا ہمارے پاس کہ i1 ہمارے پاس ایک نئی اسٹیٹ آ گئی اور اس کے اندر جو آئٹمس ہیں یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ اصل میں ڈی ایف اے اسٹیٹ تو ہے لیکن ڈی ایف اے یا این ایف اے اسٹیٹ جو ہے اس کے این ایف اے اسٹیٹ جو میں ہمارے سامنے آتی ہیں اس میں جو آئٹم موجود ہے وہ ای گوز ٹو انٹ ڈاٹ ہے اور یہ ان پٹ سمبل ڈالر اور پلس ہیں یہ یقیناً شارٹ ہینڈ میں استعمال کر رہا ہوں تو اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ آئی آئی ون میں ایکچولی دو ایل آر ون آئٹمس ہیں اور اس پنا پہ کہ یہ ہم نے آئی ون آئی سے گو ٹو کے ذریعے بنوایا ہے وی ہیو دا ٹرانزیکشن فرام آئی ناٹ ٹو آئی ون انٹ اور یہ میں نے گرافکلی اب آپ کے سامنے پیش کیا ہے کس طرح آئی ناٹ جو ہے وہ ان تھی اور اگر میں اس سٹیٹ میں موجود تھا اور میرے پاس اب دیکھیے انپوٹ نہیں ان پٹ ناٹ ان دا سینس کے جو انپٹ اسٹرنگ ہے وہ لیکسیکل اسٹرنگ نہیں یہ ایکچولی اسٹیک کے اندر جو ٹاپ موسٹ ایلیمنٹ ہے یہ وہ یہاں پہ اب ٹرانزیکشن کے حوالے سے ہم استعمال کر رہے ہیں اور اس بنا پہ ہم اب اسٹیٹ آئی میں چلے جاتے ہیں اب یہاں سے میرے خیال میں بکیہ کاروائی اب آپ کے سامنے آگئی ہے اور سمجھ بھی آ ہوگی کہ ہم یہ جو آئی ناٹ ہے اس میں مختلف سمبلز کو لے کے گوٹو کو کال کرتے جائیں گے اس سے ہمارے پاس نئے سیٹس یا ایمٹی سیٹس لیکن بعد میں آپ دیکھیں گے کہ ایکچولی کچھ یہی سیٹ جو اب ہم بنا رہے ہیں یہ بار بار بننے شروع ہو جائیں گے یعنی کہ گوٹو کا جو, جو سیٹ بنتا ہے وہ ہر دفعہ یونیک نہیں ہوگا شاید وہ پہلے سے وہ سیٹ ہم بنا چکے ہوں گے یہ بھی آپ ابھی دیکھیں گے لیکن جہاں تک اسلردم کی کیا بات ہے وہ اب ایک میکینیکل سب بالکل پروسیجر ہے کہ آئی ناٹ کو لو اس میں جتنے گرامر سمبلس ہیں ان کو ایز این آرگیومنٹ بھجواؤ وہ گوٹو جو ہے وہ ڈاٹ کو آگے موو کرے گا اس کا کلوجر کرے گا اور کلوجر کی بنا پہ ہمارے پاس ایک نئی ڈی ایف اے سٹیٹ آ جائے گی یا ایک ایگزٹنگ ڈی ایف اے سٹیٹ آ جائے گی تو جیسے کہ میں نے عرض کیا یہ بقیہ کاروائی اب رادر میکینکل ہے لیکن مثال مکمل تو ہم نے کرنی ہے تو آئیے اب ہم یہ میکینیکل کاروائی مکمل کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ڈی ایف اے ہمارے سامنے اور پھر ہم اس سے وہ ٹیبل بنا پائیں گے ہاں یہ لفظ میں میکینیکل بار بار اس لیے بھی استعمال کر رہا ہوں کہ چونکہ یہ اس طرح ہو رہا ہے کہ اس میں کوئی خاص ہم جسے کہتے ہیں نا لاجک یا تھنکنگ یا سائیکالوجی کوئی استعمال نہیں کر رہے مطلب یہ کہ یہ الگردم ہم ایک آٹومیٹڈ پارسر جنریٹر میں ڈال سکتے ہیں اور ایونچولی یہی ہوگا کہ ہم جو ٹول استعمال کریں گے پارسر بنانے کے لیے وہ ہیومن ٹول نہیں ہوگا وہ ایکچولی ایک کمپیوٹر بیسڈ ایپلیکیشن ہوگی یا ایسا کہ ایسی کئی ایپلیکیشنس ہیں جو کہ یہ میکینکل پروسیجرس امپلیمنٹ کر کے آپ کو آپ کی گرامر جو آپ نے دی ہے اس کے لیے پورا ایک پارسر بنا کے دے دیتے ہیں خیر فی الحال ہم نے یہ تفصیل دیکھنی ہے تاکہ ہمیں سمجھ ٹول ہیں اب آگے چلے تو ابھی آئی ناٹ جو ہے اس کا معاملہ بکیا گرامر سمبلس کے حوالے سے رہتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیے میں نے آئی ناٹ کاما ای کیپٹل ای جو میرا نان ٹرمینل ہے اس کو اب گو ٹو میں بھجوایا ہے پچھلی دفعہ میں نے اینڈ بھجوایا تھا اور اگر مجھے یہاں سے کوئی سیٹ ملتا ہے جو کہ نان ایم ہے تو اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ میں آئی ٹو میں ڈال دوں گا اور اصل بعد میں آپ دیکھیں گے کہ ضروری نہیں کہ میں ہمیشہ اس کو ایک نئے سیٹ میں ڈالوں یہ بھی آپ کو بعد میں نظر آئے گا کہ گو ٹو کی جو ویلیو ریٹرن ہوگی وہ ایک ایگزٹنگ سیٹ نکلے گا آگے چلے خیر ٹو کے حوالے سے پھر وہی ڈی بگ موڈ کے اس نے ایم کو کیا کیا. یا سیٹ انیشلائز اس کے بعد اب آئی نوٹ میں وہ ایسے گرامر رولز تلاش کرے گا جس میں ڈاٹ جو ہے وہ ای e کے بالکل لیفٹ پہ ہے اور یہ جو اس کا فور لوپ تھا فور ایچ لوپ اس کی سٹیٹمنٹ میں نے اب دکھائی ہے اور جو انڈیکیٹ چیزیں میں نے کی ہے کہ ای e جو ہے وہ اب گرامر جو گو ٹو پروسیجر ہے اس کی سیکنڈ آرگیومین جو کہ موجود ہوں گے اور یہ جب اس نے ٹیسٹ کیا تو نظر جو چیز سامنے آئے گی آئی ناٹ کے حوالے سے کہ ایس گوسٹ ڈاٹ ای کامر ڈالر اس کو ایک ملے گا اور دوسرا جیسے میں نے آپ کو دکھایا ہے ای گوسٹ ڈاٹ ای پلس ای جو ہے وہ اس کو ملے گا اور اس کے ڈالر اور پلس اب یہاں پہ غور طلب بات ہے کہ اصل میں آئی ناٹ میں ای گوس ڈاٹ ان بھی موجود تھا لیکن دیکھیے اس کو میں یا یہ گو ٹو کنسیڈر نہیں کر رہا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ واپس آئیں اس فوریچ میں تو اس نے صرف وہ آئٹم لینے ہیں جس میں ڈاٹ جو ہے وہ ای کے لیفٹ پہ ہے یہ نہیں کہ ڈاٹ کسی بھی سیمبل کے لیفٹ پہ ہے نہیں اور اس جو اسپیسیفک جو یہ فوریچ اسٹیٹمنٹ ہے اس پہ پہ اصل میں یہ والا رول اور یہ والا آئٹم ایکچولی یا اصل میں یہ اب تین آئٹم بن گئے ٹوٹل تو یہ تین آئٹم جو ہیں یہ اب انوالو ہوں گے اور گوٹو نے کیا کرنا ہے کہ سمپلی یہ جو ڈاٹ ہے اس کو ایک پوزیشن ٹو دی رائٹ موو کرے گا ان تینوں آئٹمس میں جس کی بنا پہ اگر ہم آگے چلتے ہیں تو ہمارے پاس ایم جو اب یہ سیٹ ہے اس میں کیا کیا ایڈ ہوگا ایس گوز ٹو ای ڈاٹ کمر ڈالر اور دوسرا دیکھیے کہ ای گوز ٹو ای اور پلس اور اس کے بعد پھر بکیا جو گرامر رول کا حصہ ہے اور وہ جو ان پٹ سمبلس ڈالر اور پلس اور ایونچلی جو بات میں نے عرض کی تھی کہ جب یہ ڈاٹ جو ہے یہ آگے شفٹ ہو جاتا ہے اور یہ فار ایچ لوک جو ہے یہ ٹرمینیٹ ہوتا ہے تو جو فائنل کاروائی ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم کلوجر کو کال کرتے ہیں اور یہ کلوجر جو ہے اب ان آئٹمس کو لے کے چلے گا اور اس کے حوالے سے بھی میں بات کہتا ہوں لیکن یہ کہ گو ٹو کی جو آخری اسٹیٹمنٹ کلوجر ہے اس نے اب اپنی کاروائی جو کر لی ہے جس کی بنا پہ اگر کوئی سیٹ بنے گا تو وہ پھر یہ گو ٹو ریٹرن کر دے گا اب جہاں تک کلوجر کا تعلق ہے وہ اب آپ سمجھ کے ہوں گے کہ اصل میں جہاں تک ایس گوز ٹو ای ڈاٹ ہے اس پہ تو کلوجر ممکن نہیں جیسے کہ میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ نو فردر کلوجر فور دا فرسٹ آئٹم از possible بیکاز دا فلیس ہولڈر ڈاٹ از ایٹ دی اینڈ ذرا اوپر دیکھیے ایسوسٹ ای ڈاٹ یہ dot جو ہے یہ گوٹو نے موو کیا ہے لیکن اب یہ گرامو رول کے بالکل اینڈ پہ چلا گیا ہے تو جہاں تک اس کا تعلق ہے اس میں تو کوئی ٹرانزیکشن نہیں بن سکتی اچھا دوسرا اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ پہلے کی جو کاروائی ہے اس کو میں نے ذرا ہائی لائٹ کیا ہے اب ذرا دوسرا دیکھیے ان دا سیکنڈ آئٹم ا تھرمینل پلس افیئر ایفٹر ڈاٹ سو نو فردر کلوجر یاد ہے میں نے وہ کلوجر یا ایپسلان ٹرانزیکشن کے حوالے سے کہا تھا کہ ایپسلون ٹرانزیشن تب ہوتی ہے جب کہ ایک آئٹم میں ڈاٹ جو ہے وہ ایک نان ٹرمینل یاد ہے وہ ایکس ایکس گوز ٹو بیٹا والی بات جو تھی اس میں ایکس جو ہے وہ اگر ایک نان ٹرمینل ہے تو پھر ایپسلان ٹرانزیکشن بنتی ہیں اگر وہ ٹرمینل ہے یا ایک ٹوکن ہے تو لینگویج جو سوری جو ہماری ان پٹ اسٹرنگ میں ہے تو پھر اس کا فردر کلوجر پاسبل نہیں ہے تو اصل میں بات یہ بنی کہ یہ جو دونوں آئٹمس ہیں یا اصل میں تین آئٹمس جو ہیں ان تینوں پہ کلوجر جو ہے وہ اصل میں کوئی نیا سیٹ نہیں بنائے گا وہ یہی چیز واپس آ جائے گی یعنی کہ آئی جو ہے اس میں ایونچولی یہی آئٹمس موجود ہوں گے کیونکہ ان کا فردر کلوجر possible نہیں ہے اچھا یہ تو ہوئی آئی کی بات اب جہاں تک آئی ناٹ کی بات ہے وہ اصل میں اگر آپ وہ پرنتھسیز اور وہ بقیہ ساری چیزیں دیکھیں تو وہ اب مکمل ہو چکی ہے اچھا اب یہاں پہ میں کاروائی ذرا تیزی سے چلاتا ہوں یہ جو درمیان میں میں نے ایک اسٹیپ چھوڑ دیا ہے کہ آئی ناٹ پہ اوپن پرنتھسیز اور کلوز پرنتھسیز پہ کاروائی کیوں نہیں ہوگی اصل میں آپ یہ آپ چھوٹا سا ٹیسٹ سمجھ لیں کوئی سمجھ لیں یہ آپ اگر کاروائی خود کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ اصل میں ممکن نہیں کیونکہ آپ کو کوئی ایسا آئٹم آئی ناٹ میں نہیں ملے گا جس میں ڈاٹ جو ہے وہ پرنتھیسیز کے لیفٹ پہ ہے فی آئی ناٹ میں یہ نہیں میں کہہ رہا کہ بقیہ تمام سیٹس میں اچھا اب یہاں پہ اب ہم کاروائی جو کر رہے ہیں وہ یہ ہے جہاں تک وہ الگردم کا تعلق تھا کہ آئی ناٹ تو سی سی میں چلا گیا تھا اب بکیا جو نئے نئے سیٹس بن رہے ہیں وہ بھی اس میں جا رہے ہیں اور وہ پھر اس فور ریچ لوپ میں جا رہے ہیں یا وہ ڈبل جو لوپ تھا فور کا اور اس میں دیکھیے کہ میں نے جیسے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ اب ہم آئی تھری بنائیں گے آئی ٹو سے اور I2 کو ہم جب پلس گے آئی ٹو بھجوائیں گے تو یہ پلس جو ہے یہ آگے موو کرے گا لیکن یہاں پہ دیکھئے جیسے کہ نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ پلیس ہولڈر جو ہے وہ کے لیفت پہ ہے یعنی کہ اس کا اب کلوزر نہیں ہے تو جو گوٹو کی کال ہے آئی ٹو کوما پلس وہ ہمیں آئی تھری ریٹرن کرے گی جس میں یہ دو آئٹم اصل میں ہوں گے یاد رہی یہ جو ڈالر سلیش پلس ہے یہ شارٹ ہینڈ ہے ایکچولی دو آئٹمس کے لیے اب یہاں پہ میں جیسے کہ میں نے عرض کیا کاروائی میں تیزی سے چلا رہا ہوں آپ کو لگے گا کہ میں بیچ میں کافی ڈسکشن چھوڑتا جا رہا ہوں لیکن یہ اب چیز واضح ہے کہ کاروائی ہو کیا رہی ہے ہم یہ نئے سیٹس بناتے جا رہے ہیں آئی ٹو آئی تھری آئی زیرو آئی ون ان سیٹس کو ہم پھر تمام گرامر سمبل سے لے کے گو ٹو کو کال کرتے ہیں اور جیسے جیسے ایک سیٹ ہینڈل ہوتا جاتا ہے اس کو ہم مارک کرتے جاتے ہیں اور یہ کاروائی جب آگے چلی تو دیکھیے اب میں نے i3 کو لیا جو کہ ابھی بھی میں نے کمپیٹ کیا تھا اس میں اب میں نے جو گرامر سمبلس جو میرے گرامر کے ہیں کیپٹل ای پلس اوپن پرنتھسیز اور کلوز پرنتھسیز یہ میں سارے بھجواؤں گا لیکن ان میں سے جن سے کچھ کاروائی ہوگی وہ اصل میں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ go to i3, open کاما اوپن پرنتھسیز جب آپ کال کریں گے تو یہاں سے اب کچھ کاروائی ہوگی اور ایک نئی اسٹیٹ بنے گی اور اس کے بننے کی وجہ میں نے یہ اب ہائی لائٹ کی ہے کہ دیکھیے جب یہ گوٹو جو ہے اس آئٹم میں جس میں ڈاٹ جو تھا وہ لیفٹ پرنس کے لیفٹ پہ تھا اس کو جب جیسے کہ میں نے ایرو سے انڈیکیٹ کیا ہے ایک پوزیشن ٹو دا رائٹ موو کیا تو دیکھیے اب وہ کہاں آیا ہے کیپیٹل ای e, ایک نان ٹرمینل کے بالکل لیفٹ پہ اور یہ وہ صورتحال حال ہے جس کی بنا پہ کلوجر جو ہے وہ چل پڑتا ہے یا یہ کہ این ایف اے کے پوائنٹ آف ویو سے پہ اب وہ ایپسل ٹرانزیکشن آئیں گی جن کی بنا پہ یہ جو بکیا دو e آئٹمس ہیں کہ جو ہے یہ بھی اب اس سیٹ میں آ جائیں گے اور اس سیٹ کو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ آئی فور ہے لیکن وہی بات کہ میں نے اب جو ایک لحاظ سے جو انٹرسٹنگ سیٹس ہیں یا جن میں کچھ ہو رہا ہے وہ اب آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں میں نے وہ تمام ڈیٹیلز جو ہیں وہ مثال کے خاطر اس میں نہیں پریزنٹ کی لیکن یہ یاد رہے کہ اگر آپ سے کوئی کہے کہ یہ چیز مجھے کسی کمپیوٹر پروگرام کے ذریعے کر کے دکھاؤ یا بناؤ ایسا پروگرام تو پھر یقیناً آپ کو وہ تمام گرامر سمبل جو ہیں وہ i3 میں یا i2 میں یا i1 میں یا i0 میں تمام کے تمام گو کو بجوانے پڑیں گے اور گو جو ہے وہ پھر یہ چیز چیک کر کے یا یہ کہ وہ ڈاٹ کو آگے موو کر کے ایکچولی ایونچولی کلوجر پھر یہ دیکھے گا کہ کیا ڈاٹ جو ہے وہ کسی نان ٹرمینل کے لیفٹ پہ ہے اگر تو ہے تو پھر اس سے یہ سیٹ جو ہے یہ ایکسپینڈ کرے گا یہاں پہ دیکھیے میں نے جو چیز ابھی لفظی طور پہ کہی تھی کہ ڈاٹ جو ہے وہ چونکہ ای کے لیفٹ پہ ہے اس کی بنا پہ اب یہ والا آئٹم جو ہے یہ اس سیٹ میں یعنی کہ آئی فور میں آئے گا اور اسی طرح یہ جو انٹ ہے اس کی لیفٹ پہ بھی یہ آ جائے گا یہ اصل میں دونوں جو ہیں یہ وہ ایپسلان ٹرانزیکشن یا اصل میں اب اگر یہ شارٹ ہینڈ کے حوالے سے دیکھیں تو یہ چار این ایف اے اسٹیٹس بنتی ہیں اور یہ ساری ایپس لان ہیں جو کہ اگر آپ واپس ادھر اوپر آئیں اس جگہ اس اسٹیٹ سے وہ چار ایپس जो سے آپ یہ جو دو اسٹیٹس ہیں ادھر پہنچے اور پھر یہ دو اسٹیٹس جو ہیں ادھر پہنچے اب ان ساروں کا وہ جو کلوجر ہے وہ ایونچلی مرج ہو کے آپ کو ایک بناتا ہے یا دے جو کہ گوٹو اصل میں کمپیوٹ کر کے کلوجر کو انٹرنلی کال کر کے جب آپ کو واپس کرے گا یا اس کیس میں جب مجھے یہ واپس ملا تو میں نے اس کو آئی فور میں سٹور کر لیا آگے چلیے اب یہاں سے کاروائی میں اور تیز کرتا ہوں کہ آئی i5 فائیو جو ہے وہ بنے گا آئی فور کو جب آپ انٹ آئی فور اور انٹ جو ہے اس کو گوٹو کو بھیجوائیں گے اب یہاں پہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کا فردر کلوجر پاسبل نہیں ہے کیونکہ ڈاٹ جو ہے وہ گرامر رول کے بالکل اینڈ پہ پہنچ گیا تو i5 جو ہے اس میں اب صرف یہ سنگل نہیں یاد رہے پھر وہی شارٹ ہینڈ روٹیشن والی بات اصل میں دو lr1 آر ہیں آگے چلیے i6 کو لیجئے i6 جو ہے وہ آئی فور کاما سے بنے گا اس میں بھی دیکھیے پہلے کیس میں ڈاٹ جو ہے وہ کلوزنگ پرنتس سے پہلے ہے تو اس کا کلوجر تو پاسبل نہیں ہے کیونکہ terminal dot کے بعد ہے اور دوسرا جو ای گوس ای ڈاٹ پلس ہے اس میں بھی آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ اس کا کلوجر پوسبل نہیں ہے کیونکہ ڈاٹ جو ہے وہ پلس جو نان ہے اس سے پہلے ہے تو یہاں پہ کوئی ایفسلان ٹرانزیکشن کی کاروائی نہیں ہوگی اور جیسا کہ میں نے اب لکھا ہے کہ یہ سو so آن والی بات کہ یہ کاروائی بس آپ کرتے جاؤ کرتے جاؤ لیکن ذہن میں یہ بات رہے یا یہ ایونچولی کریں کہ یہ جو کاروائی ہے یہ ٹرمنیٹ ہوگی ہم نے انفارملی تو یہ بات کر دی تھی لیکن فارملزم اس میں یہی ہے کہ یہ جو گوٹو ہے ان ا سینس ہم انڈکٹیولی شو کر رہے ہیں کہ دیکھیے کس طرح یہ ڈاٹ جو ہے یہ موو کرتا جا رہا ہے اور کلوجر ہوتا ہے تو ایونچلی کلوجر کی بنا پہ ہم نئی اسٹیٹس بناتے ہیں لیکن ہر دفعہ وہ ڈاٹ جو ہے وہ آگے موو کر چکا ہوتا ہے اچھا اگر میں یہ کاروائی ساری کر لوں تو ایونچولی کیا ہوگا میرے پاس یہ آئی ناٹ i2 ون آئی ٹو سے لے کے سم آئی این بنے گی جو کہ این اس میں اب میں کہہ رہا ہوں کہ فائن ایٹ ہوگا اور دوسری یہ بات یاد رہے اس ایلو میں, میں نے یہ کہا تھا کہ جب بھی گوٹو سے آپ کو ایک نیا سیٹ ملے گا یاد ہے گوٹو کی کال ایک ایس سیٹ تھا اور Y ایک گرامر سمبل تھا تو اگر آپ کو ایک نیا سیٹ ملتا ہے جو کہ نان ایم ہے تو ریکارڈ اے فرام آئی to فروم آئی تو وہ اس وقت میں نے انڈیکیٹ کیا تھا کہ وہ ہماری اب ایک ڈی ایف اے کی ٹرانزیکشن بنے گی اور جائے گی اور ان میں ہمیں ٹرانزیکشن کا بھی پتا ہے اور ٹرانزیکشن کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ ہم لیکسیکل اینالیس کی طرح انپٹ جو ہمارے پاس ٹوکنس ہے ان پہ نہیں کر رہے کیونکہ دیکھ رہے ہیں آپ کے اس میں گوٹوز کو ہم یا go to call جو ہے اس میں ہم non terminal بھی بجواتے ہیں تو یقیناً input میں تو نہیں نا non terminals ہوتے یہ اصل میں stack کے content ہے اور typically آپ بعد میں دیکھیں گے کہ stack کے جو top کا element ہوتا ہے یہ وہی چیز ہے جو کہ اس transition میں involve ہوگا اچھا یہاں پہ اصل میں اگر میں اس کاروائی کو کہوں کہ اگر یہ مکمل ہو جاتی ہے تو میرے پاس اب ایک dfa آ جائے گا میں آپ کے سامنے وہ اب dfa بھی, بھی دکھاتا ہوں لیکن یہ کہ امپلسٹلی اصل میں این ایف اے ہم بناتے ہیں این ایف اے سے وہ کلوزر روٹین استعمال کر کے ہم ڈی ایف اے سٹیٹ بناتے ہیں اور وہ ڈی ایف اے سٹیٹ پہ ہمارے ایونچل ڈی ایف اے اسٹیٹس جتنی ہیں ان میں آ جاتی ہے اور ہمارے پاس ٹرانزیشنز آ گئے. اب اس بنا پہ جو ڈی ایف اے بنتا ہے وہ بھی ایک نظر دیکھ لیجئے یہاں پہ اب میں نے یہی جو ڈی ایف اے ہے اصل میں آپ کو یاد ہوگا شروع میں میں نے آپ کو دکھایا تھا وہاں پہ سمپلی میں نے گول دائروں میں سٹیٹ نمبر زیرو ون لکھ دیا تھا لیکن اس دفعہ میں نے اب آپ کے سامنے ڈی ایف اے جو ہے ان سٹیٹس کے جو ایل آر ون آئٹمس ہیں ان ساروں کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور یہاں پہ اب وہ ساری بات آ کہ ہر سٹیٹ میں اصل میں ایل آر ایل جو ہیں وہ کیا ہیں اور دوسری غور بات کہ یہ جو ٹرانزیکشنز ہیں جیسے زیرو سے 1 انٹ پہ 0 سے ٹو ای e پہ 2 سے 3 پلس پہ 4 سے سکس ای e پہ 4 سے فائیو پہ یہ وہ ساری گو ٹوز ہیں یہ گو کی بنا پہ یہ چیزیں بنی ہیں اور اب آپ کے سامنے یہ مکمل جو ڈی ای ہے سامنے آ گیا اب یقیناً گرامر اگر آپ کی بڑی ہوگی تو یہ ڈی ای بھی بڑا ہو جائے گا اس میں ٹرانزیکشن بھی زیادہ ہو جائیں گی لیکن پھر وہی بات یہ میکینکل پروسیجر ایک میکینکل کاروائی ہے تو بے شک جتنی بڑی مرضی ہو جائے ایز لانگ ایز وہ فائنائٹ ہے ہم اس کو آٹومیٹکلی کر سکتے ہیں اچھا جہاں تک این ایف اے کا تعلق ہے اس کو بھی ایک نظر دیکھ لیجئے البتہ اس کی خاطر میں اپنی گرامر کو اور چھوٹا کر دیتا ہوں کیونکہ اگر میں یہی جو گرامر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یا کرتا چلا آ رہا ہوں وہ دکھاؤں گا تو اس سے گراف جو ہے وہ زیادہ بڑا بنے گا تو میں نے اس این ایف اے کے حوالے سے اور دوسری یہ بات ٹائٹل میں آپ دیکھ رہے ہیں NFA of LR zero تو جہاں تک NFA کی بات ہے اس کی خاطر میں اب دو چیزیں کرنے لگا ہوں یہ مثال ہے میرے لیے کہ آرگمینٹیڈ گرامر میں نے بنائی لیکن بڑی سمپل سی کہ e goes to e plus n اور e goes to n یہاں پہ آپ دیکھیں میں نے پرنتسیز ہٹا دی ہیں اور مقصد سمپلی یہ ہے کہ میری مثال جو ہے ذرا چھوٹی ہو جائے اور بات جو میں واضح کرنا چاہتا ہوں وہ بھی ہو جائے اور دوسرا یہ کہ میں نے جو لوک ہیڈ ہے اس کو فی الحال کنسیڈر نہیں کیا ایونچلی اسے ہوتا کیا ہے کہ زیادہ اسٹیٹس بن جائیں گی زیادہ ایپسلان ٹرانزیکشن ہو جائیں گی اور اس کا کچھ نہیں ہوتا تو مثال کی خاطر میں نے یہ جو آپ کے سامنے مثال پیش کر رہا ہوں اس میں یہ غور طلب باتیں ایل آر زیرو آئٹمس میں کر رہا ہوں یعنی کہ لوکا ہیڈ کو میں کنسیڈر نہیں کر رہا اور میری گرامر جو ہے وہ بہت ہی اب میں نے سمپل کر دی ہے البتہ اس کو میں نے آگمنٹ ضرور کیا ہے اور یہاں پہ ایس پرائم کی جگہ میں نے ای e پرائم استعمال کیا ہے اب اس کے اوپر جب آپ یہ ساری کاروائی کریں گے تو یہ اب دیکھیے این ایف اے وہ بنے گا جس میں اب میں نے وہ ایپس لان ساری کی ساری دکھائی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ای پرائم گوز گوسٹ ڈاٹ ای جو ہے اس میں چونکہ ڈاٹ جو ہے یہ ای e سے پہلے ہے تو یہاں سے تین ایپس یا دو ایپس لان بن رہی ہیں ای گوز گوسٹ ڈاٹ این اور ای گوز گوسٹ ڈاٹ ای پلس این اینی یہ مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کو سمجھنے میں زیادہ دقت نہیں ہوگی یہ اس کا چھوٹا حصہ میں پہلے بھی آپ کو دکھا چکا ہوں اصل میں یہ این جو ہے اسی کا کلوجر جو ہے وہ مجھے پھر ایف دیتا ہے اب میں آپ کے لیے چھوٹی سی ایکسرسائز چھوڑ دیتا ہوں کہ یہ این جو ہے اس میں یہ ایفسلان ٹرانزیکشن کیوں اور کہاں سے آئی تھیں اب اس کو ہم کلوجر کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوگا اور وہ یہ کہ اگر آپ ان تین کو دیکھیں e prime goes. ڈاٹ ای e جو تھا وہ تو میرا ایک قسم کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے یاد رہے ہم نے اس ایلگر کے حوالے سے یہ بھی کہا تھا کہ کاروائی جو شروع ہوتی ہے وہ اس آگمینٹڈ گرامر کے اس پہلے رول کی بنا پہ ہوتی ہے اور اس میں شیورلی ڈاٹ جو ہے وہ ایک ٹرمینل نان کی لیفٹ پہ آئے گا کیونکہ ہم نے گرامر رول جو ایڈ کیا وہ ہے ہی یہی کہ ایس پرائم گوس e ای اور ای e میری گرامر کا کوئی اسٹارٹ ہے تو یقیناً اس کے اوپر ایپسلان ٹرانزیشنز آئیں گی کیونکہ اصل میں ای e پرائم تو ایک ایڈیشنل نان ٹرمینل ہے اصل ٹرمینل تو ای e تھا اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مثال کی خاطر میں نے یہ گرامر ذرا چھوٹی بنائی ہے اس میں کیپٹل ای e جو ہے اب چونکہ ڈاٹ کے بعد ہے اور اس بنا پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ای ٹرانزیشنز ایپسلان ٹرانزیشنز اصل میں ای گوس ٹو ڈاٹ ای اور ای گوس ٹو ڈاٹ ای پلس این ہے اور ذرا یہ بھی غور طلب بات ہے کہ یہ ایک سیلف ٹرانزیکشن uh, ہے آن ایپسلان کیونکہ دیکھیے ای گوس ٹو ڈاٹ ای پلس این جو ہے اس پہ بھی uh, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ای e جو ہے وہ ایک ڈاٹ کے بعد ہے تو اب اس پہ جب میں ٹرانزیکشن کروں گا تو میں اسی رول پہ اسی آئٹم پہ واپس آ جاتا ہوں تو جب بھی آپ دیکھیں گے کہ گرامر جو ہے وہ لیفٹ ریکرسو ہے تو آپ کو یہ سیلف ایپسلان ٹرانزیکشن ضرور نظر آئیں گی اگر آپ این ایف اے بنائیں گے دوسرا یہ کہ ای گوز ٹو ڈاٹ این وہ دوسرا تھا وہ بھی ایک ایپسلان ٹرانزیکشن ہے اور دیکھیے کہ ایپسلان ای پرائم گوز ٹو ای سے بھی ایک ایپسلان ٹرانزیکشن ہے اور یہ جو دوسری اسٹیٹ ہے ای گوز ٹو ڈاٹ ای پلس این یہاں سے بھی ایک ایپسلان ٹرانزیکشن ہے کیونکہ اس میں بھی ای e جو ہے وہ ڈاٹ سے بعد میں ہے اور ایک رول ہے ہمارے پاس اور جس میں ای گوز ٹو ڈاٹ این موجود ہے تو یہ دیکھیے اب ساری کی ساری جو ایپسلان ٹرانزیکشن ہیں ان کو جب ہم کلوجر جو ہمارا پروسیجر ہے اس کے حوالے کرتے ہیں تو وہ ان کو مرچ کر کے ایک سنگل اسٹیٹ بنا دیتا ہے اور وہ سنگل اسٹیٹ اب میں نے آپ کے سامنے اس طرح پیش کی ہے کہ وہاں پہ اب یہ ای ڈاٹ e ای پرائم گوسٹ e ای گوسٹ ڈاٹ e پلس e این e اور ای گوسٹ ڈاٹ این اور جو بقیہ ٹرانزیکشن تھیں وہ ابھی میں نے یہاں پہ انڈیکیٹ کی ہوئی ہیں البتہ آپ اس گراف میں دیکھ رہے ہیں کہ اصل میں یہ جو اسٹارٹ اسٹیٹ ہے میری یہاں سے ای کیپٹل ای میرا جو نان ٹرمینل ہے اس پہ ایک ٹرانزیکشن ای پرائم گوس ٹو ڈاٹ ای ڈاٹ ہے اور دوسری ٹرانزیکشن ای گوس ٹو ای ڈاٹ پلس این ہے تو وہی بات کہ این ایف اے میں تو ایسا ہو سکتا ہے ڈی ایف اے میں ایسا فی الحال ہم نہیں چاہتے اصل میں ہم ان کو ہم مرچ کر دیں گے اور وہ مرچ جو ہے وہ بعد میں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا لیکن وہ مرجنگ جو ہے وہ اس طرح کہ ان دونوں آئٹمس کو ہم کے ذریعے مرچ कर دیں گے میں کے سامنے پیش ہوں جس کے نتیجے میں اب ایک نئی سٹیٹ بن جائے گی اور یہ کاروائی اگر میں بقیہ پہ بھی کروں تو میرے پاس اب یہ مکمل جو ہے ڈی ایف اے سامنے آ گیا ہے اور اس میں آپ دیکھیے کہ کوئی ایپسلان ٹرانزیشن نہیں ہے اور میری سٹیٹس بھی ہیں وہ بھی ایکچولی کم ہو گئی ہیں اب جہاں تک اس ایلگردم کا ایکچولی تعلق ہے یہ این ایف اے ایکسپلیسٹلی ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کاروائی میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طرح ہم سمپلی ڈاٹ کو آگے موو کر کے اس پہ یہ کلوجر چلا دیتے ہیں جس سے ہمارے پاس نئی اسٹیٹس بن جاتی ہیں تو ان لائک وہ تھامسن کنسٹرکشن وہاں پہ بھی اصل میں بات ایسی تھی کہ ایکسپلسٹلی این ایف اے بنانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یاد ہے ہم نے این ایف اے بنایا کیوں تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ریگولر ایکسپریشن سے این ایف اے کنسٹرکشن تھی وہ بڑی سمپل تھی اور دوسرا یہ کہ اگر ہمارے پاس ملٹیپل این ایف بنے تھے تب تو ان ساروں کو آپس میں ہم نے جوڑنا تھا ایونچولی جو ہمارا پارسر ہے وہ تو ایک ہے اس کو جوڑنے کی خاطر ہم نے ایپسلون ٹرانزیشنز ہی استعمال کی تھی اب خیر یہاں پہ جوڑنے والی بات جو ہے وہ ایپسلان سے تو ہم نہیں کر رہے ہم یہاں پہ وہ گو ٹو پروسیجر کال کرتے ہیں جس کی بنا پہ ہمارے پاس نئی اسٹیٹس بنتی ہیں اچھا دوسری بات میں نے یہ جو ابھی مثال آپ کو دکھائی اس میں میں نے ایل آر زیرو آئٹمس آپ کے سامنے پیش کیے تھے جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ میں لک ہیڈ کو فی الحال اگنور کرتا ہوں البتہ ہم چونکہ ساری کاروائی LR1 آر کے حوالے سے کر رہے ہیں جس میں ایک لوک ہیڈ سمبل ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو ایپسلان ٹرانزیکشن ہیں وہ کیسے بنتی ہیں آئیے وہ بھی ایک نظر دیکھ لیں اب یہ وہی بات کہ سی وہ کہاں سے آئی تھی وہ ڈاٹ جو ہے وہ کسی نان ٹرمینل کے لیفٹ پہ ہے دیر آر to ٹرانزیکشن b goes to dot beta comma b اب دیکھیے یہاں پہ ایک نیا input symbol یا نیا لوک ہیڈ آ رہا ہے اور وہ کیا ہے for every production b goes to beta and for every token ٹوکن بی ان کس میں first of گیما اے اب آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ہم نے ایل آر اور یہ ساری کاروائی جب شروع کی تھی اس میں یہ چیز میں نے کہی تھی کہ وہ جو loop تھا وہ اصل میں فرسٹ آف گیما اے کو لے کے ان میں جتنے ٹوکنس بی تھے ان کو لے کے تو اب ہوگا یہ کہ اگر آپ ایل کی بجائے ایل پہ جائیں گے تو آپ کے پاس جو ایپسلان ٹرانزیکشن بنیں گی وہ صرف اے پہ یا ایک سنگل لک ہیڈ جو اے ہے اس پہ نہیں ہوگی بلکہ فور ایوری ٹوکن بی ان فرسٹ آف گیما اب اگر گیما جو ہے وہ ایپسلان میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو پھر اے اٹ سیلف بھی آ جائے گا لیکن اگر گیما جو ہے وہ ٹرمینلز نان ٹرمینلز پہ مشتمل ہے تو پھر اس کا جو فرسٹ ہے وہ آپ کو ملٹیپل بیز دے گا جس کی بنا پہ ملٹیپل ٹرانزیشنز آئیں گی اور ایونچولی این ایف اے کی وہ ساری سٹیٹس جو ہیں ان کو ہم کلوجر کے ذریعے مرچ کر کے ایک سنگل ڈی ایف اے سٹیٹ بنا لیں گے اچھا یہاں پہ اب یہ این ایف اے ڈی ایف اے والی بات جو ہے یہ تو سامنے آ گئی البتہ ہم نے یہ شروع میں اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ یہ جتنے پارسلس ہیں ٹیبل ڈریون ہوتے ہیں اور ٹیبل ڈریون ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ ٹیبل لو کا بڑا آسان ہے کیونکہ اس میں تو سمپل انڈیکسنگ ہے کہ رو اور کالم انڈیکس لو اور وہاں پہ جا کے ٹیبل میں جو بھی اینٹری ہے اس کو حاصل کر لو یعنی کہ اس ڈی کو ہم ایک لحاظ سے دیکھا جائے ایز این ایڈ جیسن سی میٹرکس ریپرزینٹ کریں گے اس میں ٹرانزیکشن بھی ہوں گی البتہ اس ٹیبل میں ایک خاص بات ہے کہ اس میں ہم سمپلی کوئی ایج ویٹ یا ایسی کوئی چیز نہیں رکھ رہے بلکہ ہم Actions رکھتے ہیں یاد ہے وہ ایکشن کیا تھے? Shift, reduce, اور error. وہ میں نے کہتا تھا کہ اس stage پہ جو ہے وہ ایکسپٹ ایکشن ایکسی کرے گا اور یہ بھی میں نے ارز کیا تھا کہ ضروری نہیں کہ ان پٹ جو ہے وہ ہمیشہ پارسیبل ہو بوٹم آف پارسنگ کے حوالے سے اگر ایسا ہے تو کسی نہ کسی سٹیج پہ پارسر جو ہے وہ ایک ایرر اسٹیٹ میں چلا جائے گا یعنی کہ اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اب میں آگے کیا کروں تو یہ جو ایرر ایکشن ہے یہ بھی اصل میں ہم اس ٹیبل میں رکھنا چاہتے ہیں کہنے کا مقصد یہ کہ ٹیبل جو ہے صرف ڈی ایف اے کو ایز اے سی میٹرکس ان کوڈ نہیں کر رہا بلکہ ایڈیشنلی اس میں ہم ٹیبل انٹریز کے حوالے سے پارسر کے جو ایکشنز ہیں ان کو ہم ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو اب آئیے وہ جو بات ہے کہ یہ ٹیبل جو ہے وہ بنتا کیسے ہے اس کے حوالے سے کاروائی اب شروع کرتے ہیں وہ یوں کہ آپ سب سے پہلے یہ الگریدم سی سی والا جو ہے اس کو چلائیں جیسے کہ میں نے لکھا ہے یہاں پہ ٹیبل کنسٹرکشن کے حوالے سے کہ کنسٹرکٹ کنانکل کلیکشن آف ایل آن آئٹم سیٹس یہاں پہ آپ میں نے پیش کیا ہے کہ سی سی جو ہے اس کو آئی ناٹ آئی ان تک جو ہے بنتے ہیں ان کو بناؤ جی پرائم کے لیے اور اس کے بعد کہ اسٹیٹ i of the parser is constructed from set I I یعنی کہ یہ جو اسٹیٹ ہے اس پارسر کی اور eventually دا پارسر پارسنگ ایکشن فور اسٹیٹ i آر ڈیٹرمنڈ ایز فال اب فالرز کے حوالے سے اب یہ ایک پورا ایلگردم ہے کہ ہم ایچ آئٹم آئی کو کنوریکل کلیکشن سے نکالیں گے اور اس کے بعد دیکھیے یہاں پہ اصل میں اب تین کنڈیشن آئیں گی جس میں سب سے پہلی کنڈیشن جو ہے وہ ہے اے گوز ٹو ایلفا ڈاٹ اے اب اس کی ذرا فارم جو ہے وہ ذرا نوٹ کیجئے کہ ایلفا کے بعد ڈاٹ ہے اور ڈاٹ کے بعد کیا ہے ایک تھرمینل یعنی کہ ایک ٹوکن اگر آپ کہنا چاہتے ہیں گرامر کے حوالے سے اور اگر ایسا کوئی آئٹم ملتا ہے آئی آئی میں اور آئی آئی کہاں سے آ رہا ہے اس سی سی کلیکشن سے اور دوسری یہ بات یہ اسٹیٹمنٹ ابھی ختم نہیں ہوئی کہ گو ٹو آئی آئی کوما اے جو ہے اب ٹرمینل ہے اگر کوئی ایسی ٹرانزیشن ہم نے ریکارڈ کی تھی اور وہ تھی کہ آئی آئی سے آئی جے چلے جاؤ تو پھر دیکھیے کیا کہ میرا جو ایکشن پارٹ آف ٹیبل ہے یاد ہے وہ ٹیبل کے دو حصے تھے ایکشن اور گو ٹو اس میں میں یہ آئی کاما میں شفٹ جے ڈال دوں گا یہاں سے تو اب وہ ایکشن والی انٹری ایک بنی اور یہ اف اسٹیٹمنٹ جو ہے دیکھیے فور لوک کے اندر ہے تو اصل میں یہ صرف ایک اینٹری نہیں ہوگی یہ وہ تمام اینٹریز ہوں گی جس میں آئی آئی کوما اے اے جو ہے ایک ٹرمنل سمبل ہے وہ اگر ٹرانزیکشن آپ کو دیتا ہے آئی جے میں یاد ہے یہ الگریدم میں ہم نے وہ ٹرانزیکشن بھی ریکارڈ کی تھی اگر تو یہ ہے تو پھر ایکشن پارٹ میں دیکھیے ہم شفٹ j اینٹر کر رہے ہیں مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر پارسر جو ہے وہ اسٹیٹ i میں ہے اور اب یہاں پہ نوٹ کیجئے کہ ان پٹ سے اے نہیں سٹیک میں اصل میں جو سمبل ہے وہ اے ہے تو پارسر کا ایکشن کیا ہوگا شفٹ اور شفٹ کے بنا پہ کیا ہوگا اصل میں وہ جو ان پٹ سے اے ہے وہ آپ کے پارسر کے سٹیک پہ آئے گا اور پارسر جو ہے وہ سٹیٹ جے میں چلا جائے گا اب دوسرے آپ کو یاد ہے جو کاروائی تھی اسی ایکشن ٹیبل میں وہ ریڈیوسنگ کی تھی ایک تو شفٹ تھی دوسری ریڈیوس جو ہے وہ ایسے ہوگی کہ وہ تمام گرامرس ایل آر آئیٹمس جو ہیں جس میں اب ہے ڈاٹ جو ہے وہ گرامر رول کے رائٹ right ہینڈ پہ پہنچ چکا ہے اور جو لک سمپل ہے وہ ابھی بھی جو آپ کو نظر آ رہا ہے اے یعنی کہ ٹوکن ہے اور یہ اصل میں وہ لیکسیکل جو اینالائزر سکینر ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوگا کہ اس وقت جو کرنٹ انپٹ ہے وہ یہ ہے تو اس کیس میں اگر تو یہ آئی آئی میں ہے اور اے جو ہے وہ ایس پرائم نہیں ہے یہ اصل میں یہ جو کنڈیشن ہم نے لگائی ہے یہ ہم بعد میں آپ دیکھیں گے استعمال کریں گے ایکسیپٹنگ کے لیے تو اگر یہ دو کنڈیشنز جو میں آپ کو دوبارہ دکھا دوں کہ ایک آئٹم میں ڈاٹ جو ہے وہ گرامر رول کے رائٹ right پہ چلا گیا ہے اور لک اہیڈ اس آئٹم میں ایک ٹرمینل ہے اے اور وہ آئی آئی کا ممبر ہے اور اے جو ہے وہ ایس پرائم نہیں ہے تو اس کیس میں آپ دیکھیے جو ایکشن پارٹ ہے ٹیبل کا یاد رہے ٹیبل جو ہے اس کے دو حصے میں دو ٹیبل کی جو اینٹریز ہیں ان کو کور کیا ہے اور اب یہاں پہ دیکھیے کیا ہوا ہے کہ اگر یہ پارٹ سیٹسفائی ہوتا ہے تو ایکشن i, کوما جو ہے اس میں ہم کیا ڈال رہے ہیں ریڈیوس a goes to Alpha. اب یہاں سے جو ایکشن ٹیبل ہے اگر آپ وہ جو ہمارا مکمل پارسنگ ٹیبل ہے اس کے دو حصوں کو علیحدہ ہی رکھیں کہ ایک ایکشن ٹیبل ہے اور ایک گو ٹو ٹیبل ہے اب اگر ایکشن جو ہے اس کو دیکھیں تو اس میں یہ جو شفٹ اور ریڈیوس ہے یہ انٹریز اب ہمارے سامنے آ گئی ہیں اب بقیہ ٹیبل کی انٹریز بھی ہوں گی اور یہ بھی یاد رہے کہ ضروری نہیں کہ تمام کا تمام ٹیبل جو ہے وہ بھر جائے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ تو گراف کے حوالے سے بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ ایڈجیسنسی میٹرکس جو ہے اس میں اگر آپ کے پاس کوئی لنکس ہیں تو تب کچھ انٹریز ہوتی ہیں ورنہ آپ وہاں پہ انٹری شو ہی نہیں کرتے مطلب ہے کہ وہ گراف کے حوالے سے کوئی کنیکٹوٹی نہیں ہے یہی صورت یہاں ہوگی کہ شفٹ اور ریڈیوس جو ہیں وہ یہاں پہ آئیں گی اچھا جہاں تک یہ شفٹ کا معاملہ تھا اس میں یاد رہے کہ, پارسر کیا کرتا تھا؟ کہ وہ ان جو ٹوکن ہے جو لیکسکل کے پاس ہے اس کو لے کے وہ شفٹ کرتا تھا ریڈیوس کے حوالے سے کیا تھا میں نے مثال میں یہ دکھایا تھا کہ ریڈیوس بائی اے گوز ٹو ایفا لیکن اب بعد میں دیکھیں گے کہ ہم اصل میں گرامر رول کو نہیں گرامر رول کا جو نمبر اس کو ہم نے کوئی دے دیا کہ وہ سکس نمبر ہے تو ہم کہیں گے ریڈیوس بائی گرامر رول نمبر 6 لیکن ایکشن کے حوالے سے شفٹ ہے یا ریڈیوس ہے اچھا اس کے بعد جو بقیہ کاوے رہتی ہے وہ ہوگی کہ ایکسپٹ کیسے ہم ڈیٹیکٹ کریں گے اور فائنلی امپلسٹلی کہ اگر ٹیبل میں کوئی انٹری نہیں ہے تو پارسر کا ایکشن جو ہوگا وہ ہوگا ایرر یعنی کہ اگر ایسی کوئی اسٹیٹ آئے جس میں وہ ٹیبل میں جب جاتا ہے تو اس کو کچھ نہیں ملتا تو وہ ایرر اسٹیٹ ہوگی اور پھر وہ جو گو ٹو ٹیبل ہے اب چونکہ آج کے لیکچر کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے یہ کاروائی میں انشاءاللہ اگلی دفعہ مکمل کروں گا میری تجویز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی ریڈنگ میٹیریل میں یہ جو الگردم ہے جو ہم نے مثال کے ذریعے اب تک کور کیا ہے اس کو خود دہرائیے اور کوشش کیجئے کہ آپ کے سامنے یہی ریزلٹس آئیں اور پھر آپ یہ اگر ٹیبل بنانا چاہتے ہیں تو یہ بھی بنائیں ہم یہ کاروائی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مکمل کریں گے تب تک خدا حافظ